الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكر عليه ونعوذ بالله من شرور ينفذنا من سيئات عمالنا من يعد الله فلا مضل له ومن يضل فلا عدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله فأدقى الله تعالى لقد جاءكم رسوله من أنفسكم عزيز عليه معاندتم حريص عليكم بالمؤمنين الرعوف الرحيم وإن تقول له فقل حظ بي الله لا إله إلاه وليت ركلك وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى عرنا بيولا بالمؤمنين من خسن الزعجهم وحاكهم فقل الله العظيم سبح شرح لي صدري واسر لي جمري وحلم مبتة من النسان يسبحوا اللہ انسان کے اندر جو جو قیمتی جوہر رکھے ہیں اس میں سے ایک جوہر جو ہے وہ محبت ہے ایک جوہر محبت ہے اور عقل جو ہے انسان اکل کتابیں کام کرتا ہے نا انسان عقل کتاب پہ کام کرتا ہے لیکن عقل مغلوب ہو جاتی ہے حوصلے سے مغلوب ہو جاتی ہے خوف سے مغلوب ہو جاتی ہے لالچ سے مغلوب ہو جاتی ہے شہوت سے مغلوب ہو جاتی ہے اس سے آپ لوگ سیکس کہتے ہیں کہ آدمی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آدمی کو معلومات ہوتی ہے اس بات کی کس طرح میں نے کر لی اتنی بدنامی ہوگی اتنی بےزتی ہوگی لیکن ایک ایسا جذبہ ہے اس کی سادی عقل کی ترتیب کو توڑ کر اس سے کرا لیتا ہے اگلی ترتیب پر اندر کا جذبہ غالب آ جاتا ہے جذبہ شاہوانیا غالب آ جاتے ہیں ایسا خوف ہے عقل پر غالب آ جاتے ہیں عقل مغلوب ہو جاتی ہے خوف کے وقت لالچ عقل مغلوب ہو جاتی ہے ہو سکے وقت اگر مردو ہو جاتا اور ایک جو ہے محبت کا دائیا اور جذبہ جو ہے وہ چھا جائے انسان پر تو اس کے تحت آدمی کام کرتا ہے اور کام سمجھیں کہ ایک پیدل چلنا ہے گاڑی کا فرسٹ گیئر سے چلنا ہے سیکنڈ گیئر سے چلنا ہے اور ٹاپ گیئر سے چلنا ہے تو لوگ یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ جی عام اسلام آدمی کو حاصل ہو گیا ایمان لے آیا تو یہ ایک پیدل رفتار اس کو مل گئی یقین کی ضرورت حاصل ہو گئی کہ میری دنیا کھڑکے بڑھنا اس میں ہے تو یہ اس کی رفتار جو ہے یہ موٹر کی رفتار ہو گئی اور جب آدمی کو اس کے ساتھ محبت کی وابستگی ہوئی تو پھر یہ جانچ کی رفتار ہوم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنرل کی طلب میں کام کرنا جی بھی اخلاص ہے کے خوف سے کام کرنا جی بھی اخلاص ہے جنرل کا مانگنا مسنون گاؤں میں آیا دوزخ کا سطنا مصنون گاؤں میں آئی آج. یہ اخلاص کے شعبے ہیں سرکار کو شہر سے لکھا تھا جا رہے تھے تو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ کمزور پڑے ہوئے ہیں اور کمزور پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ان پر جو ہے تو اثرات ہیں تو انہوں نے پوچھا تم نے کہا کہ گزخ کے خوف نے ہمارا ہی حال کر دیا تو ہم نے کہا کہ کا تم خوف کر رہے ہو اس سے تم محفوظ جاؤ آگے بڑھے تو دوسرے ان کا حال اس سے بھی زیادہ برا ہو رہا تھا اور ان سے پوچھا انہوں نے کہا جنرل کے شوق نے ہمارا ہی حال کر دیا کہا کہ یہ اس لیے تم تمہیں شوق ہے وہ تو مل جائے گی اور آگے بڑھے تو ایک طبقے کو دیکھا کہ بالکل ٹڑے ہوئے, ہوئے, ہوئے ہیں زرد ہیں کمزور ہو چکے ہیں لیکن ان پر تر تازگی اور شاداب بھی ہے کہ ان سے کہا کہ تمہارے یار کس چیز نے کر دیا ہے نے کہا کہ یہ محبت نے کر دیا کہا کہ واقعی اصل لوک تم واقعی اصل لوک تم تو یہ محبت کا جوہر جو حرج ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا نہیں یہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہی ہیں کسی کے ہارمونس کم ہوتے ہیں کسی کے زیادہ ہوتے ہیں اللہ نے حدود بنائے ان سے عروق نکلتے ہیں کسی کو جوش و خروش کے عروق دیے گئے ہیں کسی کو سوز و گداد اور محبت کے دیے گئے ہیں کسی کو کس, کس کسی کو کس اللہ نے بنایا انسان کسی کو کم کسی کو زیادہ ملا اور اخلاص, اخلاص کامل اور کمابہ بستگی جو ہے یہ تو محبت والی ہے جس کے تحت آدمی بے قرار ہو کر ایک کام کو کر رہا ہوتا ہے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہے. اس کی چاہت اندر کی ہوتی ہے کہ کر گزرے ہاں جی اس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے عمر و خیام سے گزر بادا و جام سے کہ اللہ کے تعلق میں ایک ایسا مقام ہے کہ اس کا جو معاوضے بیان ہوئے ہیں اس کے معاوضے جنت میں دائمی دیدار ہے. آج آج صاحب یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں صاحب نے ہی لکھا دائمی دیدار کہ ایک جمع جمعہ جمعے کا دیدار ہے ایک صبح شام کا دیدار ہے ایک دائمی دیدار دائمی دیدار والی میں نے بات بیان کی تو ساگر صاحب کے تو صبح شام کی بات ہے نا جی آجی. صبح شام تک تو توی ہیں جمے جمعے کو براضی ہیں صبح شام کو براضی ہیں لیکن ایسا پباہ کرنے کا کہ آپ کہتے ہیں کہ بس دائمی دیدار اور, اور کچھ باتوں میں رہے ہی نہیں حاجی نہ میں شادی کی ابھی میں گھر بات کیا میں کچھ یہ ہُوا وہ ہوا آجی. اور سب کچھ پتا ہے اور بس صرف حاجی میں میرا نہ رہوں تو تو نہ رہے ایک دوسرے میں کھو جائیں تو اللہ کس طرح اس کا مسرا جی کسی کو یاد تو درج یعنی اللہ کی ذات میں حلول کا نظریہ ہمارا نہیں ہے خانیوں کی طرح نا جی؟ حلول کا قیدا تو نہیں ہے لیکن یہ کمال وابستگی ہے کمال وابستگی ہے اور ہمارے جو ہے یعنی یہ علماء اہل سنت والجماعت جو ہے تو یہ غلبہ حال میں اس کو مانتے ہیں جی؟ منصور حلاج سب رحمتہ اللہ علیہ حق کے دیا گلب حال جو کہ شریف کے لیے بنیاد اور معیار تو نہیں ہے لیکن ایک آدمی کا آدھاتی حالت ہے آدھاتی حالت اس کو ہو گئی اور اس پر یہ بات بادشاہ گئی اگرچہ مخلوق مخلوق ہے خالق خالق ہے اللہ اللہ ہے انسان انسان ہے جی؟ اور حالت اور مخلوق کا بہت فاصلہ ہے اور لیکن یہ کمال و کی ہے اور محبت ہے تو اب محبتیں جو ہیں یعنی اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت وہ فیضل آباد میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے چار مہینے انہوں نے لگائے تھے پھر وہ غیر مقلد ہو گئے تھے تو مقامی ساتھی نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب غیر مقلد ہو گئے ہیں اور یہ بڑا کام کرتے تھے ان سب ملیں کچھ بات کریں نہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر پرائیویٹ ترتیب پر آ جائیں اور کام کریں ہمارے ساتھ تو اسے ملنے کے لیے گئے کہ پن نے کہا جی یہ کچھ تصوف مصوف یہ کچھ کیا کچھ سمجھ نہیں آتی ہے فناف شیخ ہے اور فنا ف رسول ہے یہ کیا باتیں ہیں فناف اللہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے فنا اور تو فنا سے رسول کیا ہے فناف شیخ کیا ہے میں کہ بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایک طرح کی چیزیں ہیں ہاں تعبیریں تین ہیں بات ایک ہی ہے تعبیریں تو تین ہیں بات ایک ہی اور کسی آدمی پر جب اللہ کے تعلق کا رنگ چڑھتا ہے تو اس اسلام اس بخ سے کرتا ہے کہ جیسا اس کا شیخ کا حال ہوتا ہے تو اس طرح کا اس کا حال ہو جاتا ہے اور یہ بات اسی کا حوالہ اسی کی یاد اسی کے جملے اسی کے بولنے میں آ جاتے ہیں اٹھنا بیٹھنا شکل تک بدلتی ہے بات کرنے کا طریقہ تک بدلتا ہے ہمارے بال صلی صاحب مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے خلفاء کے خط ہت لکھتے میں لکھوں کا سولانا لکھ سکتے کو تم فنار سے شیخ کیا دیتے ہیں ان کا اللہ کا تالک اس رنگ کا ہے جس طرح کیسر صاحب نے کپڑے بنائے ہیں تو اس نے نیلگن رنگ کے مطالع بنا لیے ہیں تو کپڑے ہی ہیں اور فنار رسول پر جب اللہ کا تالک چڑھتا ہے تو اس کی زیادہ یاد زیادہ وابستگی اور زیادہ یاد وابستگی اور سامنے ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے اور اس کی بات بعد میں یہ رنگ آتا ہے تم کہتے ہیں صناف کہ رسول ہے یعنی دوسرے آدمی کے سب رنگ کے کپڑے ہو گئے جسم بولوی بدلا صاحب ہیں بڑے پڑھ رہے ہیں جی اصول شاشی پڑھ رہے ہیں جی یہ پڑھ رہے ہیں وہ رہے ہیں سبز رنگ کے کپڑے ہو گئے اور تیسرے آدمی کو براہ راست ایسی وابستگی ہو گئی کہ اللہ کی یاد اللہ کا دھیان دھن اور دھیان ہی سامنے آتا ہے اللہ کے یہاں ایسے ہم بیان کریں تو توحید کے مضامین ان کے میں آتی ہیں ہو گیا تو کہتے ہیں ہاں اس طرح تو ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اس طرح سمجھا آ سکتی ہے بات میں کہ یہی بات ہے آج. آج اس میں کوئی بیدر کی بات نہیں آئی ہے کوئی سر کی بات نہیں آئی ہے بید کی بات نہیں آئی ہے یہ ایک تین رنگ لان ہے لون ایک ایک رنگ ہے رنگ چڑا ہے دوسرے قسم کا رنگ چڑا ہے ایک پچیس قسم کا رنگ چڑا ہے تو بات ہو رہی تھی محبت کی یہ محبت ایک راز ہے کل میں موجود ہوتا ہے سوئے ہوتا ہے خفتہ ہوتا ہے جی؟ اور کسی چیز سے بیدار ہو جاتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد اس کو ایسی وابستگی ہوتی ہے اس سے کہ بس اسی گاؤں کر رہ جاتا ہے اور کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے رنگ میں رنگ جائے اس کی چاہت کو پورا کرے اور اس کی خواہش کو کمال کو پہنچائے اور اس کا ہو جائے ہم تو میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں تو یہاں مخلوط تعلیم ہے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں تو اس نے ایک ہمارے ایک بزرگ ہیں تم نے ایک لڑکے کا تعارف کرایا ہم سے کہ یہاں پڑھتا ہے یہ ہمارا رشتے دار ہے تو اس کو میں دیکھتا رہا دیکھتا رہتا پرسوں میرے سامنے آیا تو اس کے چہرے پر اداسی اور رنگ میں زردی اور ایک طرف کو خیال لگ رہا ہے تو اسے میں نے کہہ کہ تو دیا تل میں تصویر بٹھا لی تصویر تو نے دل میں بٹھا لی اگر وہ تیرا تعارف میرے ساتھ نہ کرایا ہوا ہوتا تو مجھے پتا نہیں چلتا پھرتا پھراتا تیرا تعارف کرایا فلانے نے اور تیرا دل میں تصویر بیٹھ گئی ہے اب اس کا کیا ہوگا تو اس نے جھکائی اور بولا نہیں کچھ بیسے. اور چلا گیا دیکھے جو تصویر اس کے دل میں آئی ہے اب رنگ پر اثر پڑ گیا ہے پر اثر پڑ گیا ہے. ہاں جی اور سوچ پر اثر پڑ گیا ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو بات صلی اللہ آتے تھے تو وہ کہتے مولانا صاحب ضرورت کھپا کھپا کی گیا تو اس کے خیال میں تو تھا کہ کوئی بہت مشکل بات ہے کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا تو ہم کسی مسکراب اٹھتے دھرتی جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور مولانا صاحب ہے بچیا خیر بچی خدے بخیر اللہ خیر کرے گا تو پرم ہے کہ ان کی آنکھ خطا ہو جاتی ہے تو دل زخمی ہو جاتا ہے اور جو دل زخمی ہو جاتا ہے تو پھر ان کی راحت آرام نیند اٹھنا بیٹھنا سارا متاثر ہو چکا ہوں یہاں تک کہ بعض ان کی پڑھائی مستقبل سارا داؤ پر لگا دیتا ہوں کسی کام کے لیے رہتے اور ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے اتنا لطف ہے کم دورانی اتنا اندر ایک لطف ہے تو اس پر ہر چیز قربان کیے دیتے ہیں پیارا یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے نا ہو رہا ہے ہو جائے, ہو جائے گا ہو جانے تو ہمیں نظر آ رہا ہے ولی صاحب کیا پتا ہے اس لطف کا جو ہمیں بل رہا ہے یہ گندگی کی بات ہے لیکن بڑے مضمون کے سمجھ آنے والی بات ہے اور کبھی کبھی فصل میں آدمی کھاد ڈالتا ہے چاہیے فصل کا ڈرانا چاہیے بدبو ہوتی ہے کپڑے گندے ہوتے ہیں فصل جب ڈر ڈالتے ہیں لگ بھگ اچھا نکلتا ہے فصل اچھی اگتی ہے کبھی کبھی گندگی کی بات جو جی ہے اس میں سے بھی کوئی ادھر کی بات سامنے آتی ہے ہمارا ایک برف دار ہے تو جہاں آ کر جب تو پیش میں یہ اتنی گندگیاں ہوتی ہیں وہ میں سنایا کرتا ہے کیسے یہاں پر بیٹھے تو میں کیا بتایا فلان جگہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا تو ایک دن آیا تو اس نے کہا کہ مجھے لڑکے کہہ رہے تھے جو فلان جگہ جائیں گے ایک بڑی بہت امیر لوگوں کی جگہ بتائی کہ وہاں جائیں گے وہاں قابل کی عورتیں آئی ہوئی ہیں اور دو دو ہزار روپے دیں گے تو کہتے میں نے کہا دو ہزار روپے دو ہزار روپے تو کیا اس نے کہا کہ تجھے کیا پتہ ہے جو ایک بات آدمی سنتا ہے تو ایسا لطف ہوتا ہے کہ دو ہزار کی قیمت ادا ہو جاتی ہے بڑا یہ خبر ہے کہ واؤ نسل ہے صاحب علیہ مجمعین کو ایسی وابستگی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جان دیتے ہوئے کوئی ہو ہے پر, ہو ہے پر وار آیا تو اس کا درد کم ہو رہا ہے اور اپنے درد زیادہ ہو رہا ہے اور اپنے پر وار آئے تو اس کا درد کم ہو رہا ہے ہم چھوٹے چھوٹے سکول میں پڑھتے تھے اسکول رفیع کتاب لے آئے اس پر لکھے ہوئے سے لے ل اور میری آج کی کوئی کتاب سامنے میں اول سے لے کر آخر تک ساپ پڑھ کر تھوڑی دیر میں چھوڑ کر تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جب مدرسے پڑھنے کے لیے گئے تو استاد صاحب نے جو ہے تو لیلا کی پٹائی کر دی لیلا کی پٹائی کر دی تو دیکھا تو جس جگہ پر پٹائی کی تھی مجموع کے بدن پر اس جگہ نشان پڑ گئی کتنی وابستگی اس کو وابستگی جو کڑیاں گھسی آپ کے خوف کی کڑیاں گھسی پہ سابی نکالنے کے لیے آگے ابو بیلیہ بنا کے خدا کی تو یہ نہیں نکالے گا اور جو دانتوں سے کھینچا نکالی ایک دانت ٹوٹ گیا تمہارا خیال سے کسی کا ڈانڈ ٹوٹ جائے تو اور شو آواز جگہ پر نہ رہے تین دن جگہ پر نہ آیا تو سمجھے کہ دوسری دن نکال سکے خدا کی قسم کی دوسری تو نہیں نکال نکالا دوسری میں نکالے دوسری کو جو نکالا دوسرا ڈانڈ ٹوٹ کے لیکن کیسا اس کورم میں قریب ہونے میں ایک ایسا نشہ ہے کہ درد کو اس نے چھپایا ہوا پاس ہونے کا ایک ایسا نشہ ہے اور درد محسوس نہیں ہو رہا یہ جو حکایت صاحبہ میں لکھا پورا بار لکھا ہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ یاد آتے ہیں تو اس وقت آ کر اگر میں زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری روح نکل جائے گی وابستی کیا پر تیر برشی آ رہے ہیں آگے کھڑے ہیں جلد کھڑے ہیں یہاں تک کہ نبے زخم بدن پر لگے اور جب ڈھال گری کہ فرماتے ہیں کہ ڈھال جب گری تو میں نے سوچا ڈھال گری کے نیچے ہوتا ہوں تو آپ پر ضرور آ جائے گی پھر ڈھال کے میں سے ہی کھا رہا ہوں یہ ایک محبت ہے ایک وابستگی ہے تعلق ہے تعلق کا مطالبہ کر رہا ہے قرآن پاک مومن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلاحی مینانفین اپنی ذاتوں سے پہلے سے ہی پہلے جان سے پہلے آپ کا تعلق جان سے پہلے کیوں جان سے پہلے آپ کا تلق ہے کہ نقد جاگم رسول عزیز اللیحم مکتم کوئی تکلیف کوئی گرانی کوئی مصیبت کچھ بھی ہم پراتا ہے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے جناب رسول اللہ میں عام امتی کی اور علیہ السلم علیہم خیر کے پہنچنے کے لیے بہت ہی زیادہ چاہت کرنے والے ہیں کہ بہت زیادہ خیر پہنچ جائیں اپنے ماں باپ چاد کرنے والے نہیں ہیں ہمیں خیر و شاہی اور بلائی کے پہنچنے کے جتنے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور غالبان کوئی ہمارا درس سو رہا تھا تو اس میں یہ بات مجھے پوری طرح یاد کرنی ہے تو یہ اسی طرح سی کہ ہاری سن علیکم کم جو ہے یہ تو سب مخلوق شامل ہے اور مومنین کے لیے پھر بالمومن رف الرحیم یہ لگایا سر تو ان کے لیے تو خاص رحم کرنے والے ہیں خاص کرنے والے ہیں تو یہ جو ہے عزیز علیہ حریث اللہ کم جو سارے عالم انسانیت کے لیے اور بالمن روف الرحیم یہ ممنی کے لیے آدھا اور دن رات آپ کی تکلیف اور آپ کی قرن اور گٹن اس وقت روزہ شریف میں جو علماء علیہ سنت والجماعت کا سیدھا ہے اور خاص طور سے دیوبند والوں کا کیا ہے جی کیسر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایسی آیاد کے ساتھ ہیں اور کبھی آیاد کے ساتھ ہیں جس طرح کے زندگی میں تھے کیونکہ اس میں پھر بھی جامع مشرحت کا تھا اور روح مقید تھی جی؟ اور اب جو ہے تو نہیں روح جو ہے وہتا بندی سے بھی آزاد ہے لہٰذا اب کی آزاد جناب رسول اللہ قبر مبارک کی یہ دنیا کی حیات سے زیادہ قوی ہے تو حمسن پچہتر میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو مدینہ نم کے آداب ہمیں سمجھا رہے تھے تو اس میں یہ ایک تو ہماری کتاب حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کی خدا لحاظر ایک انہوں نے اپنے پاس کافی دن میں تعریفیں رکھی ہوئی تھی تو ان میں ایک اعتبار سے پڑھا حضرت مولانا سعید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا میں لکھا ہوا تھا کہ وہاں جب آدمی جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفتوح کو حیات دنیاوی سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ زندہ موجود زدہ، تصور کریں تو لہٰذا رسول البل جماعت کا اور علماء دو بند کا سیدھا میں اس موقع اور اس میں امت کی تکالیف اور پریشانیوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے فکر فرمانا اور دعائیں کرنا اور روحانی سو طور سے توجہ کرنا تصرف کرنا اور ساتھ دینا یہ اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ فرما رہے ہوتے ہیں اور سیکڑا واقعات ہے ہمارے بزرگوں کے اس پر شاہ شاہلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب کس میں درسمی چالیس واقعات لکھے ہیں والدن چالیس واقعات غالباً اس میں لکھے ہوئے ہیں کسم قسم کے واقعات اپنے اپنے والد صاحب کے اور سارے بزرگوں کے ہی نہیں حالات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ ایسے نبی نقد جاکم رسول المن فضل مزید اللیہمان اطمح حریث المن ریم روف الرحیم تمہاری تکلیفیں ان پر بہت گران ہوتی ہیں تمہیں خیر پہنچنے کے انتہائی چاق کرنے والے ہیں اور مومنین کے لیے تو خاص طور پر جو ہے تو انتہائی رافت والے ہیں اور انتہائی رحم والے ہیں تو ایسے نبی سے اگر روگردانی کرو گے ان کے طریقے پر غیر نہیں آؤ گے تو اس کے لیے تو اس کا ربی کافی اس کو تو کسی کی تعریف کی کسی کی سنا کی کسی کی محبت کی کسی کی تعلق کی ضرورت نہیں اور یہ نقصان ان کا ہوگا کہ جو اور ادا نہیں کریں تو اب محبت جو ہے یہ سو قسم کی ہے ایک محبت ہے تب ہی ایک محبت ہے اصلی. تب ہی محبت ہے کہ آدمی محسوس کرے دل میں ایک چاق اور ایک کشش اور ایک سودو گاس جی؟ کہ آپ کا نام لینے سے ایک کیفیت محسوس ہوتی انسانوں کو کہ نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثر دور جام ہے سلمان خریدان نظری شہر میں یہ طبیعتیں محسوس کرتی یہ مبارک بات ہے ہر کسی کو نہیں ہوتی انہ نے مزاج بنائے ہیں انسان پیدا کیے ہیں کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا لیکن آخری محبت جو ہے یہ سب پر فرض ہے اور آخری محبت ایسا کہتے ہیں کہ آپ کے طریقے کو دوسرے طریقوں پر ترجیح دیا جائے اگر آپ کے طریقے کو دوسرے طریقوں پر ترجیح نہیں دیا اس نے اور ناخانیاں بڑا رویا دھویا ہی تو اس کو ایک محبت حاصل ہے لیکن وہ کامل نہیں ہے کامل نہیں اس بھر بھی ثبوت آیا ہوئے ہیں کہ ایک آدمی پکڑ کر لائے گئے اور ان سے کوئی کوتا ہوئی ہوئی تھی اور لوگوں نے برا بلان سے کہا کہ جناب رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے سے کوتاحی تو ہو گئی لیکن اس کو اللہ اور رسول کی محبت ہے کے باوجود کیا جا رہا ہے محبت ہے یہ محبت اس کو کوتاحی سے چھڑوا دے گی کسی وقت آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اور اگر محبت نہیں ہے دربا خطرے میں ہے تو محبت اس کو حاصل ہے لیکن یہ ہے کہ کبال والی نہیں ہے اور اس کو اخلی محبت حاصل ہے کہ سنت کو یہ حضور کے طریقے کو غیروں کے طریقے پر ترجیح دیتا ہے اور جب مقابلہ آتا ہے تو حضور کے طریقے کو لے لیتا ہے اور غیر کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو مقلی محبت حاصل ہے جو ایک درجے میں کامل ہے اگر کی طبیعت میں یہ تقاضائے محبت اور کشش اور حلاوت اور سوز و گداز محسوس نہ کرتا اور اگر دونوں ہیں تو یہ کامل محبت ہے صاحب اکرام رکرام اللہ علیہ مجمعین کی تھی کہ محبت طبی تھی اور محبت اخلیقی دیکھیے مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا واقعہ ہے کہ کام اس زمانے میں نیا نیا چل رہا تھا ہمارے آزاد جو تھے ان کا خاص طور سے اس پر دھیان تھا اس زمانے میں کہ علاقے کو لمبا مشاعر جو ہیں ان کی خدمت میں ہمارے اہم آدمی حاضر ہوا کریں دعا استفادہ کی نیت سے زیارت, زیارت دعا استفادہ کہ اللہ کے طلب والے بندوں کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے دیکھنے سے ہی باطن میں تاثیر آتی ہے یہ عبادت ہے دعا ہو گئی مزید فائدہ ہے کوئی مہادی کی بات سنی وہ استفادہ ہوا نہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے سب ہمارے آئے ہاں صبح ساتھ میں آئی ہوں دمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے اللہ کے تعلق والے بندے عاشق رسول گزرے مولانا صاحب اور قریشی صاحب اس وقت امیر ہوتے تھے پورے پاکستان کے تو قریشی صاحب حضرت مولانا صاحب یہ زیارت کے لیے کہ ان کی خدمت حاضر ہوئے ان کا بڑا حلقہ ہے اور کام کر رہے ہیں دین کا تو لہذا اگر یہ دعا کرتے رہا کریں اور تائید کرتے رہا کریں تو بہت سے لوگوں کے نکلنے کے بارے میں مدد ہوگی اور بڑا فائدہ ہوگا ہمارے کام کو تو ملے زیارت ہوئی اور تھوڑی دیر بیٹھے پہ جب واپس آئے تو حاجی صاحب نے وہاں سے خط لکھا قریشی صاحب کو صاحب رحمتہ اللہ اس وقت نوجوان تھے لکھا کہ آپ کے ساتھ جو, جو جوان آئے تھے وہ بڑے صالح جوان تھے لیکن انہوں نے جو سر کے بال بنوائے تھے تو یہاں کانوں بنائے تھے تو زمانے میں یہاں کے اوپر خط بنایا نائی ایک موٹی مشین اس پر پھیرے سر پر اور یہاں سے ایسے کاٹ کے پھر خط بنا لیتے تھے یہاں سے اور پھر پیچھے سے خط بنا لیتے تھے تو مشہور طریقہ گویا ہو گیا وائی صاحب لکھا کہ جو یہاں سے خط بنایا گیا ہے بالوں کو اوپر کر کے کہ یہ دوست نہیں تو وہاں حاجی صاحب یقین اللہ کے تعلق والے بندے کسی آدمی کو لٹھ مارنے کی طرح بات نہیں کہتے ہیں راستہ قیدی آدمی کو نہیں جٹ پٹ کو سنو پاتے آنی کتنے لاپت ہوئے تو میں وہاں سے بڑی شائستگی کے ساتھ ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ خط لکھا پیار کے ساتھ جو نوجوان آئے تھے بڑے شائستہ نوجوان بڑے صالح نوجوان لیکن جو سر کے بال بنائے تھے تو قانون کے اوپر خط بنایا ہوا تھا بس اللہ کی شان کے وہ اس دن سے جو سر بنڈانا شروع کیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بس اس طرح سے لے کر بنا دیتے ہیں حالانکہ ایسی اللہ نے فیت اسن و جمال شکل و صورت صاحب فرمائی تھی کہ موت کے دن بھی ایسا نظر آ رہے تھے جس طرح کہ بالکل خوبصورت نوجوان ہیں خواجہ مجھ صاحب کا کیا شعر ہے کہ پیڑھی میں بھی وہ جانے جاں ہو رہا ہے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کتنی زیادہ بیماری اور تکلیف اور کریبل بہت ہوتے تھے لیکن چہرہ کرو تازہ سرخ شاداب کا اثر نہیں ہوتا تھا آج تو اس پر محسوس نہیں ہوتا کہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور اتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں تو خیر بات کیا ہو رہی تھی جی؟ اس سے پہلے یہ جی؟ ہاں اخلی اقلیت اقلی محبت جو ہے یار کسی گز میں لازم ہے کہ ترجیح ہے آج ترجیح ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سب طریقوں پر اور اس بات کا تہیا کرے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور حضور کا ایک طریقہ ایک طرف ہو جائے تو پھر میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اس طریقے کو اختیار کریں اور ساری دنیا کو تو چھوڑ دوں گا تو قربان کر دوں گا لیکن جناب رسول اللہ طریقے سے کہا کہ سنت ہی وہ سنت خلفائے المحدین اردو بن نواز یہ تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو فرائض تو لازمی ہیں تو ہیں ہی محبت کا امتحان تو سنت میں کالی میں لوگوں نے پکڑا مسئلہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ سفر میں جو ہے تو فرض میں یاد ہے لیکن معاف نہیں ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے نہ مسئلہ بتائیں میں نے کہا یہ فروس باقی فروغاتے ہیں سننے کا نفل ہو جاتی ہیں پڑھنے کا سواد ہے پڑھنے کا گناہ نہیں ہے لیکن سنت کا سواد تو سنت کا ہی ہے بھارا تو کتنے پڑھتے پڑتے سنت کے سوار کو تو نہیں پہنچتے تو اسے میں سستی کی بنا پر اور میں اپنے آپ کو تناسانی اور فارغ کرنے کے لیے تو نہیں چھوڑنا چاہیے سفر کیسے ٹکرا ہیں تو اللہ نے سختی نہیں کی ہوئی لوگوں کو حرج ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں سفر کرنے کے کرتے ہوئے گاؤں جا رہے تھے تو اس میں عورتیں بھی تھیں جنازے میں شامل ہونا تھا تو راستے میں گئے تو جمعہ کا دن کا یاد رہا نماز پڑھنی ہے تو نہیں پڑھنی ہم نہیں پڑھنی, پڑھنی کہاں پڑھیں خیال میں یہ ہوا کہ وہ مساجد جن میں جمعہ نہ ہوتا ہوں وہ خالی ہوتی ہیں اس دن ایسی کوئی مسجد دیکھ لیں گے وہ عورتیں نہیں نماز پڑھ لیں گی ہم بھی پڑھ لیں گے تو نماز پڑھی ہم نے تو سالہ کہتا ہے کہ سنتے بھی سارے پڑھو گی جی بس جلدی کرو دور کار پڑھ کے گاڑی میں بیٹھو بس دیکھا نہیں اپنی گاڑی گاڑیوں پہ تو سنتے پڑ نہیں مجبورت آدمی مجبور برفدار مسئلہ یہ ہے کہ اب جنازے کو پہنچنے کا تقاضا اس سے گایا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عورتیں ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو جتنا جلدی پردے کی جگہ پر پہنچا دیں تاکہ ان کے اثر کی نماز جگہ پر آ جائے ٹو یہ زدہ یہ بات زدہ زیادہ تقاضہ کر رہی ہے تو بیٹھو جلدی جا کے جائیں تو خیر یعنی یہ تو محبت کے امتیار تو سنت میں ہے باقی یعنی یہ مسئلہ بھی ہے اور یہ مسئلہ میں نے بڑی لڑائیاں کی یہاں یہ رواج ہو گیا تھا کہ کچھ ڈاڑیوں والے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سب بڑی لڑائیاں ہنگامے کروائے میں نے عام مولوی صاحبان ہیں اور عام بار بزرگوں کے خلاف بھی اور مولی صاحبان بھی ہو. کہتے ہیں مسئلہ کہاں سے کہتا ہے کم لے کے لکھ لیجیے علی عزیز کہا کرتے ہیں کم لے کے لکھ لیجیے سوریا پاتے نے کہا سوریہ فاتیا نہیں پڑھنی ہے مجید میں کہاں لکھی ہے تو وہ کہتے ہیں ایسی آیت نکال کر دکھا نہیں کہ الفاتحہ تف الفاتحا فیصلہ ایسا بڑا راس مسئلہ ہو نہیں تو بڑا راس مسئلہ تو سارے نہیں بھائی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ سنت تو کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ گناہ کبیرہ اللہ لان کر رہا وہ آدمی تو یہ وہ ہے نہیں؟ فاسق اور فاجر ہے اور فاصق اور فاضر کا اگر ایسی مجبوری نہ ہو کہ اس میں فساد اور کتاب اور فساد کے حالات نہ آتے ہوں تو اس سے ہم کروائی جائے گی بڑا برداش بستا تو بیان ایک جگہ پتہ نہیں ہوتا ایک جگہ ہے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے سب جمع کر کے اس کا یہ تو اس سے مسئلہ پہ نکلتا ہے تو خیر بڑے ناموں کے بعد وہ بعد جگہ پر آئی پھر اور آر مولانا صاحب رحمتہ اللہ جب تک زندہ تھے تو اللہ میری حفاظت کرتا تھا وہ اللہ کہ میرے دل میں ایک شدید تقاضہ ہوتا ہے کہ اس بات کو کتال کر کے نافذ کیا جائے اور ایت المسلمین میں لکھا ہوا ہے اضر خارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمان قربانی کریں اور اگر کوفار نہ کرنے دیں تو ان کو سمجھا بجھا کر کوشش کریں کہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور اگر وہ نہ مانتے ہوں اور لڑنے پر آ جائیں تو پھر ان کو بھی کمر باندھ لینی چاہیے قربانی ہے تو سنت ہے لیکن نفاذ کے لیے تو قتال ہو بس یہاں پر اسلامیہ کالج اور کالج اسکول کے طلباء سے میں نے کہا کہ ٹوپی کہنا کرے انہیں کہ اسکول کا قانون ہے کہ یہاں ٹوپی نہیں پہن سکتے میرا گھر سے ٹوپی مستحب ہے پہننا لیکن اگر کوئی قانون اس مستحب کو ہٹانا چاہے تو اس قانون کے خلاف لڑا جائے میں مستحب پر سختی نہیں کر رہی شریعت کے اس کو اختیار کرو اس صاحب کو کوئی ہٹانا چاہے قانون کے زور سے اور اس کے خلاف قانون نافذ کرنا چاہے تو اس قانون کے خلاف اگر آپ کو بس چل رہا ہے تو آپ کو مزاحمت کرنی پڑے تو چلو یہ عدر اور کو احساس ہوتا تھا کہ یہ بیوقوف آدمی ہے اور پیچھے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے اللہ کی حفاظت یا اللہ حفاظت کی حفاظت میں رکھنا خیر ان یہ جذبہ اور زندگی ہے ایک مقصد کے لیے کہ تھوڑا دن گزر جائیں اور دن دنوں کے گزرنے سے ہماری اصلاح ہو جائے ہمارا باطن درست ہو جائے اللہ رسول کا تعلق پیدا ہو جائے اور ہم یہاں اللہ تعالیٰ تو فیقر ہم کچھ کام کر جائیں اللہ توفیق یہ آدمی دین کا کچھ کام کر دیں ورنہ یہ کفار آپ کو ہڑپ کرنے کے لیے منہ کھولے آگے بڑھ رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے شریعت نافذ کر رہے ہیں اور کیا کسور اور وہ ہب کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں آپ ترکیا میں جو بکان کو اٹھایا انہوں نے کہا فوجی سیکولر جنرلوں نے کہا کہ ہمارا آئین ہے وہ سیکولرزم کی تحفظ کے لیے لہذا ہم اس کے خلاف کوئی بات کرنے نہیں دیں گے سکولر اعظم ہم نافذ کریں گے اور سکولرزم کی تشریح عجیب کر رہے ہیں کہ امریکہ کا سکولرزم تو یہ کہہ رہا ہے کوئی نماز پڑھے کوئی روزہ رکھے کوئی مدرسہ چلائے کوئی خنقاہ چلائے کوئی ذکر کرے کوئی تہذیب کرے بعد میں پھر ہم سکولرزم میں اور جائیں گے اور انہوں یہ ہے کہ کوفا تو سب کچھ کرے سر جائز لیکن مسلمان نہ مدرسہ چلائے نہ ذکر کرے نہ گاڑی رکھے نہ شری کپڑے پہنے یہاں کے سکولر کی یہ تشریح تو خیرو اب آخر میں آپ کو لطیفہ سناؤں ہے تمہارے ڈاکٹر صاحب لطیفے سناتے ہیں کہ کا بیٹا ہو لگو آدمی کا بیٹا کسل ہو اور اس کے لیے کہتا ہے ہائے زما کدو ہائے زما ہاں جی تو شرک ہو رہا ہے کہ اس بیٹے کے ساتھ کدو ہو گئے رہا ہے ہائے زما کدو ہائے میرے کدو ہائے میرے کدو ہاں جی اس نے پوچھا کدو کدو کیا بات ہے اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میرے خیت سے کدو لوگوں نے توڑ دیا تھا بغیر اجازت کے تو میں نے خاموشی اختیار کر لی پھر ان کو اور ضرورت ہوئی انہوں نے دوسری چیز کو نقصان پہنچایا تیسری کو فصل کو نقصان پہنچایا گائے کو نقصان پہنچایا اور اس میں ضرورت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر اگر کدو والے جن میں نے اسٹینڈ لیا ہوتا کدو والے جن جو ہے میں بیدار ہو جاتا اور کدو پر میں لڑائی کرتا اگر تو بیٹا میرا قتل میں میں آئے میرے وہ ختم رو رہا ہوں تو کدو جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے راشدام ارشاد ارشاد صاحب تو کدو والے دن جو ہے بیداری کرنی ہوتی ٹھیک ہے نا تک کے آدمی اس کے لیے یہ تلوار بے نیام ہو جائے رضی اللہ نے کیا کہا کہ کی دین میں آ جائے نقش اور میں رہوں زندہ یہ نہیں اسے میرے جیتے جی میری کھلی آنکھیں دین میں نقص آ جائے اس کو میں برداشت کروں یہ نہیں تو لوگوں نے کہا جی کوئی نہیں رہے گا مدینہ منورا میں پھر حملہ اگر ہو جائے گا لوگوں کو کریں گے قتل ازواج متا ہے اگر شہید ہوئی ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا اس بات کا خطرہ ہے کہ گلیاں میں ان کی لاشیں جو کتے کھینچیں گے یہاں کے دین میں جو نقش آ رہا ہے اس سے ساری قربانی دی جائے گی اس نقش کو نہیں پہنل دیا جائے کیا جائے تو اس لیے مہیا تو سب سے زیادہ بار لوگ پسند آتے ہیں کہ جو غیرت کے ساتھ دین کے کاج پر سٹینڈ لیتے بنادے میں ہم خیر آدمی عیسائی نے گرجا بنانا شروع کر دیا کہا کہا؟ بنا رہے ہیں اسلامی زمین پر کے بعد کی زمین ہے تو ڈاکٹر مجید طالب علم تھا بڑی دلکار مجید اس کا نام تھا ڈاکٹر ہو گیا کہا نہیں سر ہم اس پر اسٹینڈ لیں گے میں نے کہا کہ لو مجید تو گیا جس میں نے کہا اس کے ایسے شہر جملے سے قبول ہو گیا اس کو لطیم زندگی دے دیں کا مقصد کہ جب آدمی غیرت کرتا ہے دین پر اور اس خاص پر سٹینڈ لیتا ہے اس مقصد پر جب آدمی قبر باندھتا ہے اس کی پرواز اور جیسی اس کا اللہ کا تعلق اور خورک جو اس کو حاصل ہوتا ہے دوسرے آدمی کو نہیں ہوتا یہ کشمیر کے جہاد میں ہمارے مولانا فضل صاحب رحمۃ اللہ گئے تھے پارو تحصیل ہوئے پھر اگر خانوی رحمۃ اللہ سے بیت ہوئے اللہ نے خلافت اور تکمیل کی توفیق دی جی آئس میں جہاد شروع ہوا مفتی حسن صاحب حضرت ثانی وفات فات پا چکے تھے مفتی حسن صاحب زندہ ان کے پاس گئے کہ حضرت مجھے قرار نہیں آتا ہے اصد وغیرہ مفتی حسن صاحب نے خرید کے دیا تو گئے مولا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام ہیں تو آپ ان سے کہ آپ چونکہ چھوٹے ہیں تو آپ سے ادھر آپ لوگوں سے ایک شکریہ کیجیے وہ کشمیر کا جہاد کیسے کیا تھا آپ نے فرمایا کہتے ہر گشت میں میں جاتا تھا جا تو لڑنا ہوتا ہے اور ایک وہ کا گشت اور کرنا ہوتا ہے ہر گشت میں میں جاتا تھا اس تمنا کے ساتھ شاید آج شہادت ہو جائے شاید آج شہادت ہو جائے ہر روز شہادت کی تمنا میں ہر گشت میں نہیں جاتا یہاں تک بھائی تک ہوا مار کا ہوا لڑے تو گھٹنے میں گولی لگی پہلے جب گولی لگی اور گرا تو, تو سلی ہوئی کہ انشاءاللہ شہادت ہو رہی ہے اس وقت بات عالم بیداری میں کہانویر رحمت اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے فرمایا نہیں ابھی نہیں ابھی تم سے دین کا کام لیا جائے گا اسپتال لے گئے اللہ, کی اللہ نے دل دل کے جانو علاج ہوا شہد دے دیگ کھانے کے لیے زندگی کو بچانے کی فکر میں ہائے دال ساگ رہے گا سر دال کون کھائے گا جی ساگ کون کھائے گا جی? خیر یہ ہاں اسی لیے تھوڑی دیر کا رباط جو ہے نا یہ خیر و مردن معافیا جو آیا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا کھڑا ہوں بھی اللہ خیر و مرد دنیا پیا اور ایک رات کے پیڑ میں دور رکھاتے پڑھنا دنیا معافیا سے بہتر ہے اور ایک تقبیر اولاد دنیا معافیا سے بہتر ہے ایک مودی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لگا دن فی صبی اللہ اور رحت الخیر میں معافی یاد ہے اس میں دنیا میں جتنے امال ہو رہے ہیں سب امال کا افضل اس کو قرار دیا گیا ہے جتنے امال ہو رہے ہیں جو افر مساف ساری کی ساری باتوں نے گنی تو میں نے کہا بری صاحب پر یہ جو آیا ہے کہ آپ سے سے اور یہ جو آیا ہے کہ رکھا تمہیں تھی جو لے خیروں نے دنیا معافیا بات جب دور ہیں دنیا معافیا سے بہتر ہے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے اچمبر اچھا میں ڈال دیا آپ لوگوں کی زبان میں آپ نے کنفیوز کر لیا کہ میں جا کر پھر اس تشریح کو دیکھتا ہوں تو لاہور میں کسی مدرسے میں گئے تو برکات نکالی اس کی اس جگہ کو پڑا تو نے کہا واپس آیا انہیں گا کہ یہ وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی ساری, ساری دنیا کسی کو مل جائے اور اس کو خیرات کر لے اس پر جو سواد ہوگا اس سے سو زیادہ سواب ہی ہے اور ساری دنیا کی نیم طرف ہوں اس سے بڑھ کر یہ سواد ہے سارے مان لی آیا ہوا تو میں کہا مجھے ذرا خیال کیا کروں نا تو بڑے پکے بھائی بالان صاحب کے مریض بھی ہیں آپ ہاں تو مارے بالان صاحب کے مرید ہمارا خیال رکھتے ہیں ان پڑھنے کے باوجود خیال رکھ سکتے ہیں کہ آپ تو احتیاط کریں نے کہا میں نے بہت سکا آدمی سے یہ بات سنی تھی ایسے ہی اور میں نے ایسے ہی بیان کرنا شروع کر دیا میں نے کہا جی ہم کون سے سکا سکا ہے سکا سکا ہوتا ہے نا سکا اور ہم تو سکا ہیں <laughs> سکا کیسے کہتے جی شی ہاں جی سید بندے کے ساتھ لگ جائے تو جگہ کوئی سوراخ کر دے نہیں سر صاحب ڈاکٹر بدرو صاحب آگے بیٹھا ہے تو اس کے لیے نسخہ ایک یاد آ اس کو سنا دوں کہ جو پیر کے اوپر پھوڑے پھنسی ہو جاتی ہے نا تو اس کے وہ ہیلنگ اب وقت لگتا ہے نا کیوں گی خون کم ہے نا جگہ تو مجھے ہوا پیر کے اوپر وہ او ٹھیک ہی نہ ہوگی تو پرانے دیہات کے لوگوں نے کہا کہ سکا لے گا اور اس کا بنائے گا اتنا روپئے گا اتنا چیز اور اس میں دو سوراخ کرے گا اور رسی کے ساتھ اس کے اوپر باندھے گا تو اتنی گرمی کرے گا کہ وہ جلائے گا پیر کو لیکن اس دیر بند ہوگا اتنی ذریعے پانی ڈالتا رہے گا اوپر تو جیل جلے گی نہیں اور شفا ہو جائے گی تو واقعی پتہ نہیں دو تین دن کیا تو ٹھیک ہو گیا تو ہم سکہ کی جگہ سکا ہے جی جو آیا بولنا شروع کر دیا جو سنی سنائی بولنا شروع کر دی اور تحقیق اور احتیاط آج بعض ملانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے جو بیانات لکھتے تھے ساتھی تو بعد میں فرما دیا کہ اس کے حدیثوں کو آیتوں کو اس کے مضامین کو پھر پرکھ پرکھ لیا کرو اور کہیں پر بولتے ہوئے کوئی اگر بات رہ گئی ہو اس نیچا بھی خود کر کے پھر شاعر کرنا چاہیے حضرت اضرتانوی رحمتہ اللہ علیہ ایسی شخصیت پہ ان کا زبان کا بول ایک تاریخی حوالہ ہوتا تھا ابھی عالم اسلام میں دنیا دیوبند میں کسی بات کو بولتے ہوئے کہ حضرت حضرتانوی نے فرمایا بس اس پر کوئی مزید تحقیق نہیں کرتا تھا فرمایا تھا کہ میرے بیانوں اور تقریروں کو پھر نظر تھانی کروایا کروں بولنے کے بعد میرا سا نہیں کروایا میں کبھی بیان ہوتا ہے تو گز تو ہم کرتے ہیں نا بیان تو <نت> ہر کسی سے کرواتے ہیں تو نام لکھنے کے لیے میں ضرور اٹھا کرتا ہوں اس لیے کہ آدمی نے جتنی باتیں کہی ہیں اب یہ باتیں اگر چالو ہو نہیں تو اس لیے اس مجمے کو اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی وضاحت ضروری ہوتی ہے ایک بار خدا کو کھڑا کیا اس نے کہا کہ اکرام علیہ ساب نے اپنی گاؤں سے اللہ تبارک کو مجبور کر دیا جذبہ اس, اس, اس, بار اس نے کتنا اچھا بیان کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی گاؤں سے خدا پاک کو منا دیا جگہ ایک بار خدا کو اسلامیات اسلامیات اسلام کا طالب دیا اسلامیات کا وہ کھڑا ہو کر بیان کیا جی کہ دیکھ رہے یہ اصل تو کام ہے لیکن لکھانا تو بعد میں ہوئے حدیثیں جو ہیں یہ دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں تو خیال پروجیوں کا پراپنڈا کتنی حد تک پھیلا ہے کہ ایک دینی گرانے کا دیندار آدمی جو ہے اس کی زبان سے ان کی بات نکل رہی ہے نام لکھنے میں کھڑا ہوا ہونے کا ماشاء اللہ ہمارے اور نے کیسا مبارک بیان کیا اچھی اچھی باتیں کی حدیثیں تو صابہ اکرام نے حضور صلی اللہ کے سامنے لکھی ہیں اور آپ کی حیات میں مجموعے تیار ہوئے ہیں اور صاحب اکرام نے اپنی زندگی میں اپنے مجموعے تیار کیے ہیں اور ان کو پھیلایا ہے اور وہ اب بھی کلمی شکل میں موجود ہیں مختلف جگہوں پر تو خیر یہ ایسے جو مضمون بیان کرنا تھا آخری بات یقین محبت اور تیسری بات جو تھی وہ تھی حیرت جی؟ اور کاج پر سٹینڈ لینا آپ لوگوں کی زبانیں بولتے ہیں تو آپ مزہ نا آپ کے آپ کی کرتے ہیں کاز پر سٹینڈ لینا جی وکیل سے ہاں تو سیلفیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا اسرے کو ٹکٹ دو دوائی وہ کاز پر سٹینڈ نہیں لیتا ہے اس اسے کہتے ہیں نا کہ وہ کاز پر سٹینڈ نہیں لیتا ہے اور مفاد میں آ جاتا ہے خاندانی باتوں کو ترجیح دیا جاتا ہے ان کی فلاح ہوتی کی وہ سی ایل سی کے یہ بات جو اپنی جگہ پر آ جائے درست ہو جائے تو اللہ تخبار و تعلق توفیق دے بار والے ساتھیوں سے آخر میں ہی کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا تعلق جو ہے یہ صحبت ہے مجاہدہ ہے پرہیز ہے صحبت ہے مجاہدہ ہے پرہیز ہے صحبت ایسی مجالس میں آنا ہے ہم سارے کے سارے ایسی مجالس کی صحبت کے محتاج ہیں اس لیے اس میں حاضری کرتے ہیں بولنے والے سننے والے سارے سارے محتاج ہیں تو یہ صحبت ہے مجاہد ہے کہ جی. جو تصویحات جو معمولات ہیں آدمی کوشش کر کے اپنے آپ کو کھینچ کے گسیٹ کے ان پر لے آئے دیکھیں کوئی بات بھی نفس کو کہ بغیر نہیں حاصل ہوتی ہے کوئی جی کہ کوشش عالمگیر صاحب کرے اور سائیکل سیکھ رہا مجھے آ جائے سائیکل فرد لگاؤ گرا جی سائیکل خبر والے کہتے ہیں کہ سائیکل خبرہ فرد لگی گرا تو آپ سائیکل جو ہے وہ آلمگیر نے دیکھا پھر سیکھ رہا تھا وہ گرا ہاتھ لگ گیا دوسرا سیکھ رہا تھا تخمی ہوا جی اور اس کے کپڑے پہلے ہو گئے ساری بات اس کے سامنے کپڑے اس کو ایسے سے کرتے ہو جی. خراب نہ ہوگی جی. جی. جوتے جو ہیں وہ ٹاپی ہم داڑی ماشاء اس طرح کر کے جی. کرتے ہاں ہر وقت یہ حالت ہے سیکھتے ہو جی تو یہ تو کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں جی. کہ جی اگر جلی صاحب کو ایسی طریقہ ہو جائے کہ یہ باتیں کچھ بھی نہ ہو اور مجھے آ جائے گی بہدارت میں تو کچھ نہ کچھ ہوگا چلو میں ہاتھ پیر ٹوٹنے سے رگڑ خانے سے تو بچا دو گا کپڑا وپڑے بہلے ہونا یہ تو کچھ نہ ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا تو نق کو کھینچنا پڑتا ہے تو معاملات پر آنے کے لیے بھی نق کو کھینچنا پڑتا ہے پابند کرنا پڑتا ہے کچھ آسا آدمی کھینچ دے پھر اللہ آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عزم کو دیکھتا ہے آرزم اور زیمت جاتا ہے اور اس کا ثبوت دے دے تو اللہ آسان کر دیتا ہے سچ بات ہے یہ سارے کے سارے جو ہم ہمال کر رہے ہیں یہ اللہ کی توقیر سے کر رہے ہیں اللہ نے آسان کیے ہوئے کر رہے ہیں وہ بچی میری بیمار ہوئی اسپتال میں داخل ہے اس کو ایک بہت وجہ کی کشمکش کی لگی ہوئی نے اس کو لگایا ہوا ہے اور مجھے پاس بٹھایا ہے کوئی تو نہیں ہے بھائی نے کہا تھا کہ میں جلدی آتا ہوں آپ پاس تو اب جو ہے میں اگر کی طرف منہ کرتا ہوں اور کھڑا ہوتا ہوں اس کو چھوڑ کر تو گر کر اس کے مرنے کا خطرہ ہے اور بیماری بھی اس کی ایسی ہے زندگی مرد کشمکش لگی ہوئی اور جو ہے اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں تو نماز قدا ہوتی ہے آپ کریں تو کیا کریں یا اللہ پریشانی فضل فرمایا اللہ سانی فرما یا اللہ فضل فرما نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے تو دروازہ کھلا نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام نے اور سنا تمہاری بیٹی بیمار ہے اور میں کچھ نہیں کرا میں نے نماز پڑھ پکڑی میں نماز پڑھ گئی اللہ کو دعا وغیرہ کی اسنے اللہ شکایت اچھی آپ پھر جو ہے تو وہ ٹھیک کر لی اب خبریں پاک ہو گئے. اب آ مغرب کی نماز کا وقت اب پھر کوئی نہیں نا آدمی کو اٹھانے والا کوئی ہے. اور نہ جو ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے میں کوئی حالات نہیں آپ کپڑے بھی نہ کیا اللہ کیا کریں گے اب غور فکر کر رہے ہیں غور فکر کرو یا کریں گے تو خیال آیا کہ گرمی کے سردیوں کے دن ہے اوپر جو کپڑے پہنے کے نیچے ایک پہنا ہوا جوڑا لمبی بنیاد لمبی والی اور ایک پاجامہ پہنا ہوا ہے اس میں جو ہے وہ تو چھپا ہوا ہے چلو اوپر دیں سطر تو چھپا ہوا ہے اب آدمی تو باہر میں نکلا تو ہمارے مولانا صاحب کا خادم تھا بہتلا اس کی ڈیوٹی ہے اردلی تھا وہاں. سے جلدی آو جی ایک بچی کو پکڑو کہ میں نماز پڑھوں اس پکڑا تو اسے اس میں نے کہا میں کپڑے اتار کر نماز پڑھوں گا یا اللہ صاحب کو دیکھوں جی. کپڑے اتار کر نماز پڑھے گا میں کہا جاؤں گا اس کی دیکھوں گا زمین کو دیکھوں گا کہ کیا کروں گا. پھر کپڑے, اس کپڑے سے نماز پڑھے. نماز ایسے بیٹھا سے. یا اللہ واقعی آپ کی توفیق سے ہی کر رہے ہیں اپنی کوشش سے نہیں کر رہے ہیں تو توفیق سے ہی ہو رہا ہے اور یہ کرنا تھا کہ کیا تو توفیق سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہو تو مسجد کا آدمی نہ آئے تیل بارش ہو رہی ہے اندھیڑا ہو کیچڑ ہو تو ترک ترک جماعت کا گنگار یہ نہیں ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دو آدمیوں کا سہارا لے کر آئے ہیں جماعت کے نماز میں شامل کہ قدم مبارک زمین پر جمتا نہیں ہے بس ایک ابام ہے نمبر پڑھ رہے تھے دو نفر پڑھنے کا عمرے کا سواد ہے ہفتے کے دن ہے ایک کرسی میں عالم کو لے آئے چار دن تو تین آدمی کرسی سے نکال کر کھڑا کر دی اور دو آدمی ساتھ مل کر بالکل کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور ان تین از رات میں نوافل پڑے دو نفل پڑے اور نے رکوع کیا سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد ایک دود جو عالم کھیلو رہے ان کے اسے آس میں ہاتھ ڈالا اسے اس طرح. ایک جگہ سے ڈالا سوڑا اور ایک کیا جیسے ایسے ہاتھ کیا, ایسے ایسے کیا اور روال کو پکڑ کے ایسے کر دوسری رکاوٹ نے پکڑ لیا دوسرا کہ بدرجی مولانا نا رسن صاحب ہیں اور ہم سب ایسے ضعیف ہیں کمزور ہیں کہ مساطہ کرنا اور آگے بڑھنا ان کو تکلیف ہے تو جتنی دیر نمبر پڑھتے رہیں گے ہم ان کی اجازت کرتے رہیں گے اور جب چلے گئے تو چلے جائیں گے تو اس واقعے کو میں نے دیکھا تو خیال ہے کہ دوسرے چونکہ بھاگے کو لمبا دونوں ساتھ تو انہوں نے حملے کثیر نہیں کیا ہے ایک ہاتھ کو اہلایا ہے اور کیا کی فضیلت ان کو دلوا دی جھٹکا مار کر کھڑا کر دیا اور کپڑا جو لٹکا تو سب سبزیاب ہو گیا جی کپڑا لٹک گیا جو مکرو ہے پھر انہوں نے ہم نے نہیں کیا اور ایک ہاتھ سے اس کو دس کر دیا اس بعض مفتی صاحبان کریں ہم نے تو واقعہ دیکھے ہوئے آپ کو سنا دیا جی تو خیر یا اللہ اس ضوف میں اس کمزوری میں بیماری میں ایک آدمی اپنے آپ کو نوافل کے قیام کا اتنا محساج سمجھ رہا ہے اس کے بعد آیا تو وفاتی ہوگی آخری سفر کا یہ مجاہدہ ہے جمعات میں جمعات میں جانا بارش میں سردی میں گرمی میں بخار میں بیماری میں بڑ کے ثبوت تو اس طرح ہوتا ہے دکاندار نہیں جاتا بخار میں ہائے ہائے کرتا بیٹھا ہوتا ہے کہ دکان کا دروازہ بند ہو گیا ڈاک ہو جاتے ہیں سر گا بکھر جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے لے جاتے ہیں وہ دکان پر ہم جاتے ہیں چار دیا کہتے ہیں وہ نا تین دوائیاں پکڑا کر آدمی باغ جاتا ہے دوڑ اور دوسرے دکان سے لا کرا کر دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ وہاں سے لا کر لیتا میں سر باغ گا خراب چیز سب دکان پہ لا بدلا تھا جائے گا کرتے ہیں معمولات مجا... کے لیے تو مظاہرہ کرنا پڑے گا تاجد مٹنے کے لیے کچھ فکر کرنی پڑے گی ہم راحت کر دیتے ہیں کہ چلو شاہ پڑ گیا سروجی تجربہ میرا ہوا کہ کڑا بہت کمزور ہے اتنا وسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اب اس سے بھی کمزور آ یہ بات از کا ذکر ہم دوستوں دو سے کراتے ہیں بیمار پڑھ جاتے ہیں تو تین سےف اللہ الہ الا اللہ سو دفاع اللہ سو دفاع اللہ سو دفا اللہ, دفا اللہ، چاہ شروع کراتے ہیں آستہ آستہ چھ سات مہینوں میں پڑھاتے ہیں تو تب برداشت سب برداشت ہوتا ہے سب کا نہیں ہوتا برداشت کمزور ہے یا چلا شاہ کے وقت ہی پڑھ لیا کرے آدمی لیکن تاجر کی نیت سے کچھ پڑھنا تو ضرور ہو کیونکہ راہ سلوک پر چلنے والے آدمیوں کے لیے دوان ذکر پر دعا دوان اور تاجر کی پابندی یہ تو ضروری باتیں میں طلباغ کو عام طور پر سوچے بتا پڑھیے اور پرہیز جی ٹھیک ہے نہیں پرہیز اور لوگوں کی صحبت سے پرہیز کریں گے فضول باتوں سے پرہیز کریں گے نگروں کی حفاظت کریں گے ناجی کانوں کی حفاظت کرو گے وہی بہت لا جانی فضولیات نہیں سنو گے ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھو گے ہماری دوسری کا تو بہت گندا ماحول ہے مخلوط تعلیم ہے وہ پر بہتیں پھرتی ہیں <سل> تو اگر گھنٹوں گھنٹوں عورتوں کے نقش و نگار کو بیان کر رہا ہوتا ہے دوسرے دور کا سن رہے ہوتے ہیں تو موس بندہ سے جل جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہم کیا کریں جی دوست ہوتے ہیں دوستی ہوتی ہے ان کے ساتھ اور ان کا دل ٹوٹتا ہے کیا کرے ایسی سختی آدمی کریں جی ہمارے بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان کیا کرتے تھے کہ کوئی آدمی آ جائے تو آپ سے کہ کھانا لاؤ تو آپ نے کھانا دے دیے یا بستر لاؤ تو نے بستر دے دیے ہاں جی نہیں کرواز داری مہمان ہے سر اب وہ کہ بی تو سروازاری کے گھادا سے آج آپ ختم ہو جاتے ہیں یار ہم اسے میں تبلیغ کرنا نہیں رہتے نا یونیورسٹی میں تو یہ ہمارے پروفیسر صاحب وہاں طلبا کا کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ انگلینڈ میں تو آپ کی سب کی تبلیغ ہو رہی ہے اور آپ یہاں بند کرتے ہیں چھوڑتے نہیں ہے اس میں تو اگر وہاں بند کر دیں بخود مجھ کے پابند نہیں ہے وہ تو اپنی عورتیں بھی دیتے ہیں اور تو ہمیں رشتہ بھی دیتے ہیں ہم دے سکتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دے سکتے ہوں کو ایمان کا فرق تو یہ تو فرق ہے اگر یہاں بند کرنے کے رد عمل میں ہم نے وہاں بند کر دیا تو ہم نے ہمارا مقصد موجود نہیں تو اس کو کھولیں کھولیں ہم ان سے کہیں کہ آپ یہاں کریں ہم وہاں کریں گے تو یہ گیو اینڈ کا اصول نانی ہے آپ ہمارے اپنے اصول ہیں یہاں اگر وہ بند کریں گے تو کوئی, کوئی اور سبھیل سوچیں گے اس جب کیسے کیا جائے تو یہ کوئی رواداری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور فضول اللہ یعنی سنا رہے ہوں اور گندگی کی باتیں سنا رہے ہوں اور ہم ماشاءاللہ بیٹھ کر سن رہے ہوں جب چسکا لے کر تو گندگی کی باتوں کو سنے گا تو سر کا نور اڑ جائے گا تعلق مالا نہیں پیدا ہوگا تو پرہیز ہے جی کھانے پینے میں پرہیز ہے ہاں جی حلال حرام کی پرہیز ہے روزی میں پرہیز ہے ہاں جی بیٹھنے پرہیز ہے مجھے سے پرہیز ہے لٹریچر پڑھنے ہیں پرہیز ہے لیکن یہ قرآن رویز کی تشریح ہوتی ہے اور لکھنے والی روح اس جس حال میں تھی تاثیر اس والی اندر وہ کی کتاب پڑھی جا رہی تھی کسی تو تمہارے ساتھی نے کہا کہ اس جگہ اس پیراگراف کو جو اس نے لکھا ہے نا اس کے لکھنے کے وقت اس پر بیوی کی یاد تاریخ ہے مجھے پیراگراف پڑھا جاتا ہے تو باتوں میں وہ اثر آتا ہے دلیل صاحب تاریر معنی جداسی جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے تاثیر آتی ہے ایک نف پر تو محققین اور کاملین جو ہوتے ہیں وہ اندر اس کو محسوس کرتے ہیں کہ نفس کے کس کس مقام پر اس کی تاثیر آ رہی ہے اگر لطیفہ نفس پر آ رہی ہے اور وہ برگیختہ برنگیخت ہو رہا ہے تو لکھنے والا آدمی یہ ہے اس پر جذباتی شہبانی تاریخ ہے اس جگہ کو لکھتے ہیں تو جو اس کو پڑھے گا نومر پڑھے گا تو اس پر زنا کا جذبہ ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کیونکہ لکھنے والے کے روح پر یہ اور تعداد تاریخ ہے یہ جو فضائل اعمال کا فارسی کا ترجمہ ہوا ہے نا اس میں کوئی جگہ بغیر وزو مایوز مولانا صاحب اور رحمت اللہ نے نہیں لکھی اس لیے روحانیت والے لوگ دونوں ترجموں میں پڑھتے ان کو واضح فرق نہیں ہو اور یہ فجر سے ایک شاخ تک کے وقت میں لکھی ہے کہ رات کا آرام ہو تو اس وقت باتن سے سارے اثرات زائل ہو چکے ہوں اور صبح کی نماز پڑھ کے وہ اثرات ہوں اور شار تک دنیا کا کوئی کام نہیں کیا ہوا ہے اس حال میں لکھی جائے اور روحانیت والے لوگ جو ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں لیکن ڈائیوں سے کیا پیٹ چھپاؤ گے ڈائی تو دیکھتے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تین مہینے کا ہے چار کا ہے پانچ کا ہے چھ کا ہے سات کا تو روحانیت والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اس بات کا بھی دھیان رکھتا ہے بجلی چاہیے اگلا مواقع کیا پا لے گا کہ تو نے یہاں کیا کیا چوری کیا؟ صدور پوایا ہے کیا کی ہے یہ اللہ مخایا ہے تو لاجو نہیں ماتو پھر سے دور تو آیا یہاں کی شہروں کو لا جانتے ہیں دل کے نظر چھپایا ہوئے ہیں لیکن تیری یہاں کی اور دل کا چھپانا تیری ہر چیز میں چھلک کر ظاہر ہوتا ہے خاطری تحریر ہے خاطری تقریر ہے خاطر اٹھنا بیٹھنا ہے ملنا ملانا ہے ہر جگہ پر ظاہر ہوتا ہے پرہیز ہے سو بات ہے, ہے, ہے مجاہدہ پرہیز یہ تین آپ کر لیں پھر گئے تو فضلے لا ہی وہ ہو جائے سدر دنگا گیا نسبت جگہ پکڑ گئی قرار پکڑ گئی جی اور تعلق اور فضل آپ نے کر لیا اور کچھ ہفتے کے بعد جب قبول ہو گیا تو آج کو رقب ہو گیا وہاں سے بھی یادیں اور مرادیں اور تیراک آنے لگیں گے تنہائی کے سب دن ہیں تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں بہراج کسی لذت سجدوں میں مجھے حاصل ایک فاصے کو فاجر میں اور ایسی کراناتے ہیں کا شہر ہے جی, جی, جی؟ بولے مدلی جوہر کہا جی دماغ عراق تو پاکستان لڑے ہوئے مدلی جوہر کی پھٹی ہے گول میز کاسروں میں بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ میں یہاں سے آزادی لے کر جاؤں گا اگر آزادی نہ ملی تو پھر میں دو کا زمین کو پسند کروں گا تو اور وہیں رکھ پھٹی اور جان دے دی. ایسا جذبہ میرے بھائی اور وسیعت کی کہ مجھے غلام وطن میں دفن نہ کرنا جی وکیل صاحب کہاں دفن ہیں یہ بتائیے ہر سا بتائے تو دفن اللہ دفن کی تو دفن کی سعادت بخشی بس المقدس میں قبر پر لکھا ہوا ہاضا بتل الحریا محمد علی الدی یہ آزادی کا ہیرو ہے ہندوستان کا محمد علی ہے. اللہ. تو فضل ہے گیا اللہ تعالی فضل پر ہے تو سارا داروں دار پر فضل پر ہے مجاہدہ کوشش جو ہے صحبت مجاہدہ کوشش پر ہے یہ تو اسباب ہیں اسباب میں جو ہے تاثیر پیدا کرنا یہ پھر رب الاسباب کا کام ہے جس بار وہ چاہے جو چاہے کسی کو بغیر اسباب کے دے دے کسی کو اسباب کے ساتھ دے دے عام قاعدہ جو ہے وہ اللہ کا بھی لئی وہ یہ بھی لئی ہے اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے اور جو رجوع کرے اس کو ہدایت دے دیتا ہے چن لیتا ہے بغیر کسی کو چن لے لیکن عام رائے داستہ جو ہے مجاہدہ والا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت نصیب فرماتا ہے ٹھیک ہے تو پانچ منٹ کا ختم بھی ہوتا اس کے بعد واقعہ کرتے ہیں Mm-hmm. <laughs> مدوس کریم امراب کا خدیس یاد آ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے خیر و کرنے پھر اس, اس, اس کے بعد تو حضور کا زمانہ جو ہے تو حضور کا زمانہ صحابہ کا زمانہ یہ ایک کرن ہے آخری صحابی جو ہیں تو ان کی وفات کس جڑی میں ہوئی ہے من مالک وزلات مولان صاحب رحمتہ اللہ علیہ تاریخ کے ساتھ بات کیا کرتے تھے فلان سن فلان صادی کی وفات ہوئی جو آخری عمر صحیح آپ کا پیشہ ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں ایک سو تین ہاں؟ ایک, ایک, ایک سو دو عجلی مجھون کے زبان سے یاد ہے عظیم کے واقعات سناتے تھے تو فلان, فلان کو مصر پر حملہ ہوا اور رومیل نے کیا اور فلاں نے کیا اور سنانے کیا اس طرح تاریخ وائز نہیں سر سناتے تھے دوسری جنگ کے عظیم کا سر دوسرے اس کا سناتے تھے پھر. تو تاریخ وائز سناتے تھے فلاں کو ہٹل نے یہ کر لیا فلان تاریخ ہوئی عجیب آپ صاحب صابہ کی تاریخ وائز فلاں سے خیر یہ, یہ نہیں. بہترین زمانہ میرا ہے تو, تو حضور کا صحابہ کا یہ ایک زمانہ ہے کرن خیر القون یہ ہے اس کے بعد تعبین کا زمانہ ہے پھر تبہ تابعین کا زمانہ ہے تو دو امام تابی ہیں اور دو تباہ تاب اس کے بعد شریعت کے بیان کا دروازہ بند ہو گیا جو تکمیل دین کا وعدہ ہمارے ساتھ تھا کہ ارم مکمل دینا گُمت ممت علیہ متی عزیۃم السلام الدین اس کی جو تشریح جو باقی رکھی گئی تھی کہ بھئی تاکہ تو بیان کرے جو نازل ہوا ہے نازل تو ہوا ہے قرآن بیان حدیث لال نے تفق تاکہ یہ بھی غور و فکر کریں امام تو چار کو غور و فکر خیر القرون کرنی سمدیندین الن کر مکمل ہو کا دروازہ بند ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں امر صاحب بند تو نہیں ہوا کچھ باتیں ایسی رہیں گی آپ خون مریض کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کے بارے میں تو امام عجیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں تھا امام حمد احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا لیکن ایسی بنیادتی شریعت میں ہر حدیث میں جس برس دور کے علماء نے اس کو بیان کر لیا خیر اب کرنیول کا مہم کام کیا تھا کرنیول کا مہم کام جو تھے وہ دو ہے دعوت قتال دعوت اللہ کے لیے جائز ابھی برداشت کرنا اور اس کو چلانے کے لیے قتال کرنا ٹھیک اور باقی ذکر خدمت باقی زندگی کے شعبے شعبے جیسے درس و تدریس تعلیم و تعلم ذکر فکر یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے غالب جو تھے وہ دعوت اللہ اور کتال تھا یہ کرنے اول کا یہ دستور رہا تو خیال قرونِ کرنی کی یہ تشریف علامہ اقرام نے فرمائی ہے کہ کرم اول جو ہے وہ دعوت و قتال مہم امور ہے اور درس و تدریس اور ذکر و عبادت یہ اس کے ساتھ ساتھ اور دعوت اللہ اور قطال کے نتیجے میں خلافت راستہ وجود میں آئی خلافت راستہ مودی صاحب کتنا عرصہ چلی ہے تیس سال تیس سال خلافت راستہ چلی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو نبوی سیاست کا دور ہے خلافت راشدہ جو کرنیول کی سیاست ہے کانو جی، بنی اسرائیل یسوس حبل امبیا بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ وصلاط اسلام کیا کرتا تھا اور انبیاء علیہ السلام کی سیاست کیا تھی لوگوں کے ضلعوں میں ایمان اور تقوا داخل کرنا آج کل کی سیاست بھی تو ووٹ سے چلتی ہے جی؟ اور کہتے ہیں تائید کو تو تائید حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے قائد آپ کے نظریات ہیں, آپ کی تعلیمات ہیں. تو آپ کی نہیں موسم تائید کرنے والے ہو میں اس علاقے سے ہوں بنیادی طور پر تو اس حلقے میں میرے دیکھتے ہوئے ساری عمر اس حلقے کی سیاست مولانا علامت سزاربی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور وہ سارا سال کبھی وہ سارا سال دینی کام کرتا تھا اگر حکومت کوئی خلاف دین کام کر رہی ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے سے کرا کر لوگوں کو واضح کرنا گاہ کرنا اور سارا سال سیرت کے جلسے کرنا اور دینی کام کرنا اور الیکشن کے دن میں فقط ایک اطلاعی دورہ کر کے اطلاع کر دینا کہ لوگوں میں کھڑا ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو میں قومیسلی میں جا کر دن کی بات کہا کروں تو مجھے ووٹ دے دینا بس تمہارے لکے میں سے اقتدار کرتے تھے اور کوئی مائی بائی کا لال کوئی خان خوانی جیت نہیں سکتا تھا لکیم سے مولی صاحب مولی مصطفی صاحب ہیں وہ بہت بڑے مفتی عالم ہیں بڑے ان کے مریض ہیں انہوں نے کہا کہ, ایک کہ میں سیکریٹریٹ کا امام ہوتا سر لاہور میں ون یونٹ تھا اور صوبہ کا سرف ہے کہ دارالخاب تھا لاہور کہ وہاں میں امام تھا اور میں جیل میں گیا تو دیکھا وہاں مولانا زاروی صاحب جیل میں تو کہتے میرا استاد تھا میں نے پڑا ہوا تھا تو ہمارے علاقے میں لوگوں استاجی کہتے تھے میں نے کہا کہ استاجی یہ کیا بات ہے اس دن کہا بیٹا مجھے تو کھانا میں جیل میں ڈالا ہوا ہے کیا آگے آنے علی والا الیکشن ہے میں الیکشن میں کھڑا ہوں اور یہ مجھے جیت سکتے نہیں ہے تم نے ایسی ترسیب بنائی ہے کہ مجھے چیئرمنٹ ڈالا ہوا ہے تو کہتے میں نے کہا کہ استاد آزاد ہو ما ہو وعدہ برس رکھے میں تمہیں آزاد تو میں کراتا ہوں تھا ارادہ کرو گے کیا تاکہ میرے لیے یہاں ایک جلسہ کرو گے لاہور میں ہمارے علاقے میں ایک جلسہ تو کرو نا کم از کم میں نے کہا کیا وعدہ ہے تو جلسہ بدست رکو ما <laughs> کہتے میں نے وہ کہتے میں سیکریٹریٹ کا سارے سیکرٹری ویکریٹری سارے میرے مریض مختد تو میں درخواست لے کر ہوم ڈپارٹمنٹ میں پھرا جی ہوم سیفٹی سے چارو کرا کے پولیس سے ساری کلیئرنس کر کے اور گیا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا yeah. آزاد کر کے میں لے آیا تو رات کو جلسہ ہوا جلسے کے بعد آپ کچھ بارہ بجے کے جلسہ ختم ہوا ہم نے کہا کہ شاہ جی چلو کیا فلان خان کے گھر میں آپ کے لیے بڑی بندوبست ہے رہنے گا کمرہ بنایا ہے یہ بست ہے بستر ہے ہاجی فلکار کا بات کریں مشکل پہ میں یاد مسجد میں ہوں خیر مسجد میں کوئی رکھا دھو بجے اس نے کہا کہ میری دکان کھلی یہ صاحب صاحب وائد کرتے ہیں اور ہر ہر کی آواز سے آ رہی ہے کہ یاد اس کو کسی نے زبا کر دیا ہے اور یاستہ نظر تاریخ کہتے میں نے کہا کارو کرو یا اس بری تم نے آدمیوں کو آزاد کیا تھا یا تو بر رہا ہے اور یا پوچھنے کیا ہو گیا کیسے میں جا کر دیکھا تو تھاجر میں کھڑا تھا دو بجے اور یہ تھا پورا کرنے کے بعد یہ دعا باندھ رہا اس نے مجھے پتہ چلا کہ سیاسی لیڈر نہیں ہے یہ ایک اللہ کا ولی ہے اور سیاست کا علائق الحمۃ اللہ کے جزبے کے تحت ہو رہی ہے سہلے کی روایت ہے کہ ہم اس کے ساتھ سفر کرتے تھے اور لمبے لمبے سفر اور رات کو سفر کرنا پھر جلسہ کرنا اور اس کی تاجد کی نماز نہیں دیتی کہتے ہیں میں جاگا تو تین چار بجے کا وقت تھا تو نماز پڑھ کے تاجد کی اور ذکر اپنا شروع کیا لیتے. سر ایسے جملہ درمیان میں ایک بات آگئی گئی آپ کو سنا دی میں نے فضرمانی سے میں کھا کر دوں فضرمانی جو ہے کہ تم کہتا ہو پیسے سے سیاست ہوگی پیسہ جب ہوگا موٹر ہوگی ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے پیدل سیاست کی اور کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی فریب نہیں ہے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور کبھی مال دال اور خان کے گھر پر روٹی نہیں کھائی ہمارے گاؤں کا جو جلدا ہوتا تھا ہمارے گاؤں کا جلسہ تھا ہمارے گھر میں جو کچھ پکڑا ہوتا تھا وہی وہ کھاتا تھا دال اور ساگ اور کچھ بھی بالکل پنڈی میں سمجھی کا علاج ہو رہا تھا تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہوٹل بہت غریب قسم کا اس میں جا کر کھانا کھاتے تھے تو وہی موتقید وہاں سے گزرا اس نے دیکھا کہ تو یہاں تو کہا بل اس سے نہ لو میں ادا کیا کھانا کھایا تو بل اس کا بل نہیں بات کہ فلانا آدمی نے کہا اس نے کہا میں آپ کے پاس کھانا کھانے کے نہیں آتا ہوں اپنے کھانے کا خود بل ادا کریں بھلی سب تم سامنے بلاؤ ہے کے تھوڑے لے گئے غلام ربانی خان وکیل کھڑا ہوا الیکشن میں مانسرا میں گوگی کے علاقے پر کھڑا ہوا تھا وہاں تعلیم وغیرہ نہیں تھی وہ سمجھدار نہیں تھے اور ہمارے علاقے میں بھینسی کی خیرات اس کو کہتے ہیں جبزبہ کرتے ہیں آپ کے یہاں تو سے کام کراتے ہیں نا ہمارا تو پہاڑی علاقہ ہے وہاں کا کام نہیں کر سکتا تو اس کو پالتے ہیں تقبع کرتے ہیں سات جگہیں پکتی ہیں اس میں بھیسے کی خیرات کی ہوئی تھی اور قوانین کو پتا چلا اور نے کہا بسے نہیں کر سکتے کہ ارون بادشاہ وغیرہ وزیر بھی گزرے تھے نام سن گے جو لوگوں نے اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں تو آئے نے کہا استاجی کہ نہیں کھڑا الیکشن میں اور الیکشن جیت جائے گی اور آب تمہارے جائے بغیر اور کچھ نکلے اور اس کا کچھ علاج نہیں تو ایک راستہ ہے کوئی چالیس میل گاڑی کا راستہ ہے اور ایک بارہ میل پانوں سے چڑھ کر شارٹ کٹ راستہ ہے اور زمانے میں گاڑیاں کس کے پاس ہوتی تھیں گاڑیاں چلتی کیا اثر کے بعد کوئی گاڑی نہیں ملتی تو پہاڑی راستے سے گیا ہے اور وہاں تقریر کی ہے اور کہا کہ جس نے اسے ہاتھ میں مسلمان سمجھ کے جس نے اسلام کا جواب دیا ٹولو باندھے خزر طلق کے لیے نہ پختون پوری گندو نانی تو خزر <laughs> طلاق اور سوائے بس زیادہ پہنچ گئی خبر سا صاف کی بھی گیا تلاقی خیرولابانی خان آپ کا کے پہن میں نکل آئے کہ لالا سامہ لے کے ممبر ہو رہا ہے آلات کو بدل کے آ گیا کہ خانی مارش اللہ اور خانی صدارت جو تھی تو کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا مجھے یاد ہے میں سمکارے کا طالب علم تھا اور گاؤں کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ننگے سر والے اور یہ گرہ کلر کے کپڑے پہنی اور گرہ چادریں اپنے اوپر ڈالے ہوئے سات آٹھ آدمی جو ہے تو مسجد میں گھس گئے اور نے کہا ہم ہی خدمتگار ہیں اور بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم جو کمپین چلانا چاہتے ہیں خان کے خلاف کہ حکومت بدلیں اب انہوں نے باتیں کی نہیں تھی کہ پیچھے پولیس آ کر ان کے سر پر پہنچ گئی اتنا سخت اور جبروت کا نظام تو سب سے پہلا جو ہے یعنی ان کے خلاف جو جلسہ کوئی پارٹی کر سکی تو جمعۃ الماء اسلام نے کیا تھا لاہور میں اور اتنا لاٹھی چار بھی تھا کہ مولانا بدلانو صاحب کے پیشاب میں خون آتا کر مولانا درخواست اور رحمت اللہ علیہ کو ملی کوئی پارٹی کیوں نہیں کر سکتی تھی کیا مسلم لیگ ہے اور کیا نیتی ہے اور کیا کوئی نہیں بول سکتا تھا مسپت یہ لوگ کھڑے ہوئے اس نے پرویز کے قانون نافذ کرنے شروع کر دیے ہاں امرتا بات کے سننے کی بات ہے کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی مولانا رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے مولانا زاروی سے کہا کہ دیکھو ہم نے بڑی دعائیں مانگی ہیں پاکستان کے لیے محکم حکومت کی اور مضبوط صدر کی تو اس کے نتیجے میں آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو سبق سکھانے والا آدمی آگے آئے. تو اس کی مخالفت نہ کرنا مگر ٹھیک ہے غرض صاحب آپ جاؤ فرمائیں گے ہم پابند ہیں اس کے گڑھ کی جنگ ہوئی اور اس میں اللہ نے بڑا پاکستان کا عالمی روپ قائم کیا تو اس کے بعد یوفان پرویزوں کے چکر میں آ گیا ڈاکٹر سلمان کو بلایا اور عہلی کے وانی نے نافذ کیے جس دن علی کی نے نفس کیا تو بولانا زوی صاحب نے کہا کہ اب ہمارے ہاتھ آزاد ہو گئے اب ہم رائے پوری صاحب حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی بات کے پابند نہیں رہے تو خیر اسلام ملی منہندر خاصی صاحب کو کہ انور کے پیشاب میں خون آ رہا ہے اتنی پٹائی کہ اس نے کہا کہ وہ بعد بھی لوگوں نے دیکھا ہے ان کو کا یاد ہے آس مارتے تھے طرح اور بات بھی کرتے تھے ناک میں بات کرتے تھے آم پاکستان کو کتا بھی خون کھو گلی بے گا اور واقعی وہ جن لوگوں نے امارے اس تاریخیں دیکھیے ہیں تو ان کو یاد ہیں امر صاحب آپ اسلامیات کے استاد ہیں پاکستان کی سیاست میں سب سے پہلے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کون سا مولوی آیا ہے سبیلا صاحب چھلانگے لگایا کرتا تو اس بار کون سا آیا ہے بتاؤ جی صوبائی اسمبلی میں مولانا ضروری آیا ہے علماؤ سے ضروری آیا ہے اور مرکزی اسمبلی ہے مفتی محمود آیا ہے یہ پہلے مولوی ہیں اور تمیز الدین صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ کے کسی اس پر آئے ہیں مولوی فری احمد اور جو ہیں یہ تمیز الدین بنگالی جو ہیں یہ دو کسی اور فورم سے آئے ہیں علما کے فورم سے نہیں آئے علماء کے فورم سے پاکستان کی تاریخ میں یہ دعا دی ہیں پھر ایسا وہ مضمون آ گیا का, مضمون آ گیا تو ہم نے بیان کر دیا بات ہم نے دوسری کہنی تھی کرنیول میں جہاں اور جہاد اور دعوت اللہ پر محنت کی گئی ہے باقی ساری باتیں مثب سے غالب یہ تھی اس کے نظریے میں چار خلافتیں وجود میں آئی ہیں اور جب دوسرا دور آیا سمین پھر تعوین کا دور ہے تو یہ جو کتاب کا شعبہ تھا داوت اللہ اور تال کا شوبھا تھا اس میں انصر پاسر کو اس میں دیا گیا کہا کاڑے کوڑے مار کوڑے مار مار کے مار مار کے مار مار مار کے پانی ٹھنڈا سردیوں میں کوڑے مار کے ٹھنڈا پانی اوپر گرایا اور گا مانتے کہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے کیا تیری مار جان کو لے لے گی اور کیا کر سکتے ہو پھر جب جل پھر اس کو سیت ہوئی پھر گا پھر لاؤ پھر مارو کوڑے تو جب کوڑے مار رہے تھے تو ان کی زبان تھوڑی سہلی گئی